إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سديدا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 وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تستكون مهترم سامئين دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت الانعام کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے صراعت مستقیم انسان کے اوپر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس صراط مستقیم طلب کرے اور صراط مستقیم کی پیروی کرے اللہ رب العالمی نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے صراط مستقیم کی اہمیت ضرورت فضیلت اور اس کے وجوب کا تذکرہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بھی شراط مستقیم کی تاکیب کی حدیث کے اندر آتا ہے ایک موقع پر آپ نے ایک لمبی سے لکیر کھینچی خوب لمبی سے لکیر کھینچی وخت خطوطن ان ہی وخت خطوط پھر آپ نے اس لمبی لکیر کے دائیں بائیں بہت سے ساری چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دی پھر جب ساری لکیریں کھینچ دی اور صحابہ کے نے جب دیکھ لیا تو نبی اس لمبی لکیر پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا لوگوں وہ انہادہ شراطی مستقیم ان ہو یہی ہمارا شراط مستقیم ہے اور تم اسی کی پیروی کرو وَلَا اُسْ سبل یہ دائیں بائیں اور چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں علمی سے کسی بھی راستے کی کسی بھی لکیر کی پیروی نہیں کرنا اور آپ نبی علیہ اللہ نے وہ کی اور فرمایا کہ یہ لمبی لکیر جو ہے یہ بھی بڑی عجیب سی چیز ہے نبی علیہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سے مثال دی ہے ایک لمبا سا راستہ ہے اور دونوں طرف سے دیواریں کھڑی ہیں اور دیواروں میں دروازے کھلے ہیں لیکن وہاں دروازے بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں پردے لٹے لیکن پردے بڑے خوبصورت دیدہ دے پڑے بڑے علیشان ہیں انسان دونوں طرف دائیں بائیں ایسے پردے لٹکے ہوئے ہیں لاکھ نہیں لگا ہوا ہے نا پلائی اور انبولم کا دروازہ ہے دروازے کھلے ہیں بس پردہ ایک لٹکا پردے لٹکا دیے گئے ہیں لیکن وہ پڑے بڑے زبردست ہیں نبی رہس راستہ ہیں جب کوئی مرد مومن اور یہ جو لمبا راستہ ہے اس کے ایک کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور ایک جہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے وہاں آخرا ابتدا میں کھڑا ہے جب بندہ راستے پر جانے لگتا ہے یہ پہلے جو کھڑا ہے ابتدا میں کہتا دیکھو سیدھے جانا لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا چار رکھا ہوا ہے خبردار کسی پردے کو اٹھا کے نہیں دیکھنا بڑا خطرناک بڑا تلجا کے ہو جائے گا یہ اخسیت کرتا ہے بھائی جان آنکھ کو جانا ہے بالکل آنکھ بند کر کے سیدھے چلے گئے دائیں بائیں کیا خوبصورت پڑھتے لڑکے ان کی پرواہ نہیں کرو یہ اعلان کرتا ہے اور جب بندہ چلنے لگتا ہے تو سب سے آخر میں ایک شخص جو کھڑا ہے وہ کہتے ہیں حلمو ہلمو اریا میرے پاس سیدھے آ جاؤ, سیدھے آ جاؤ لا تفتح یہ دائیں بائیں جو پردے لٹکے ہیں کسی پردے کو اٹھا کر کے دیکھنا نہیں کہ کی اندر کیا ہے اگر تم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا تو پھر ہمارے پاس تک نہیں پہنچ پائے گا اندر تو گھس جائے گا پھر نبی رہی سرا سامنے بڑی عجیب سے کی نمبر ایک آج فرمایا یہ دائیں بائیں جو دروازے کھلے ہیں وہ حرام چیزیں ہیں کہیں سود ہے کہیں دینا ہے کہیں چوری ہے کہیں رشوت ہے کہیں شراب پوری حرام پوری باقاعدہ برابر پردے جت کے ہیں معلوم پتہ اتنے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے لیکن اندر ہے خطرناک حرام چیزیں اب بندہ جب کوئی دیکھ لے گا تو اتنا خوبصورت مندر وہاں کا ہے کہ اپنے اندر وہ کھینچنے گی یہ تو حرام چیزیں ہیں پھر آگے جو سامنے پہلے کھڑا ہے قلب یہ انسان کے دل کا ایمان ہے جو ایمان ہے مومن کو تمقی کرتا ہے خبردار یہ دائیں بائیں خرام چیزوں کا دیکھنا یہ ایمان کے خلاف ہے اس لیے اپنے ایمان کو بچاتے ہی شرافت کے ساتھ سیدھے نکل جانا اور آخر میں جو کھڑا بلا رہا ہے بس ہلوم ہلوم میرے پاس آؤ میرے پاس سیدھے آ گئے خبر تو دائیں بائیں کوئی پردہ نہیں اٹھانا آپ نے شاطر وہ اللہ تعالی کی کتاب قرآن ہے جو آپ کو بلا رہا ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمارے پاس سیدھے آ جانا دائیں بائیں نہیں پکڑنا اسی لیے نبی رہا اللہ مستقیمن فتح فتح رہے سرا سامنے اتنی وضاحت کر دینے کے بعد یہ سورت الحام کی راوت تھی وہ اللہ شراطی مستقیم یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے جو تمہیں جنت تک پہنچا دینے والا ہے فتب تم لوگ کسی ایک راستے کی پیروی کرنا ولا ست اس یہ دائیں بائیں بہت سارے راستے جو کھلے ہیں خبردار ان میں سے کسی ایک راستے کی پیروی نہیں کرنا کیوں اگر تم نے کسی ایک راستے کو پکڑا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ کا دیکھوں تو اللہ تعالی کے راستے اللہ تعالیٰ کے مقرر کرنا وہ راستہ جو انسان کو جنت تک پہنچا دینے والا ہے آپ نے ساتھ نمایا فوری طور پر تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا چون؟ یہ دروازے جو ہیں حرام کے ہر دروازے پر اللہ نے شیطان کو بیٹھا رکھا ہے شیطان چاہتا ہے کہ ہماری طرف آ جائے اور سراپ مستقیم سے انسان باندھ رہے اس لیے میرے بھائیوں شراط مستقی ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی دنیا جس کی دعا ہر وقت مسلمان کرتا ہے چوبیس گھنٹے میں جتنی نمازیں پڑھتا ہے ہر نماز میں جتنی رکعتیں ہوتی ہیں ہر رکعت کے اندر دعا مانگتا ہے یہ کہنا شراط المستقیم سراۃ البین نبی علیہ صلاف فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت سراۃ مستقیم کی جو ہم دعا مانگتے ہیں آبر حبرۂ ربی اللہ تعالان حدیث کے رابطی کہتے ہیں نبی علیہ سلاف شام سورت کی ام القرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اے لوگ جب بندہ کہتا ہے رب للہ تو فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتے دوست دیکھو حمیدانی دعی میرے بندے نے میری کتنی بڑی حمد کر دیا یہ سورت الفاتحہ عجیب قسم کی دعا ہے بلکہ اس کو نماز کہا گیا اللہ فرماتے کسم تو وبین ابھی ہم نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے یہاں سلاد سے یہ الفاق الفاتحہ ہے پھر کیسے تقسیم کیا آپ نے فرمایا جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتے میرے بندے نے فرشتوں دیکھو میری بڑی زبردست حمد کر دی اللہ تعالی ہم سب کو حمد کرنے والا بنائے میرے بھائی او می ہوگا یو دا جنت الحماد اللہ سور شاست مایا قیامت کے دن حسر کے میدان میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالی جس کو پکارے گا وہ الحماد ہیں اللہ تعالی کی خوب حمد کرنے والے ہوں گے ہم اب بھی میرے بندے نے میری زبردست حمد کیا اور جب کہتا ہے رحمان الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرمت اصنا علی ابدی میرے بندے نے تو میری بڑی صنافانی کر دی جب بندہ کہتا ہے مالک امید تو اللہ تعالیٰ فرمت مجدنی ابھی میرے رب نے میری بڑی بڑائی بیان کر دی اعلان کر دیا کہ قیامت کا مالک اللہ صرف آپ ہیں اللہ فرماتے ہیں بندہ جب تین آتے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ہی بندے نے یہ تین چیزیں جو, جو کی حمد سنا اور مشد یہ سب میرے لیے ہے اس میں بندے کا کوئی حصہ نہیں ہے جب اگلی آت پڑھتا ہے اییاح کا نا اب کا رستا ایج تو اس کے اندر دو جملے ہیں ایک ہے اییا کا نا اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دوسرا ہے وہیا کا نستا اللہ ہم تیری کشتے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ فرماتے آدھا بہن وبین ابدی میرے فرشتوں یہ آیت جو ہے چوتھی اس میں آدھا میرا ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے کی کا ند تو میرا ہے نستعین بندے کا ہے بینی و بین عبدی اور بندہ جب آگے بڑھتا ہے یہ دینا شراط المستقیب شراط اللہ ہمیں شرارت مستقیم پر چلانا اللہ ہمیں شرات مستقیم پر مرتے تب تک قائم رکھنا ہر وقت ہمیں شرارت مستقیم پر چلانا اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کا شرارت مستقیب چلانا ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں نے شرارت مستقیقی پر چلنے کے بعد آپ کے انعام کے مستحق ہو گئے اللہ و رسولانبی صدیقین صحسن کا رفیقہ یہ چار قسم کے لوگ ہیں اللہ رب العالمی نے فرمایا یہ چار قسم کے لوگ ہیں انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں جو دنیا میں سراعت مستقیم پر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا ارام کیا ہے میرے بندو تمہیں بھی ان چار قسم کے لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اگر تم نے سراط مستقیل کی پیروی کیا تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے ساتھ رکھ دیں گے جب بندہ کہتا ہے کہ یہ آتے پڑھتا ہے سراۃ المستقی سراۃ الدین مقبوب ہے نہیں مر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتو تو ہال یہ تین آئے میرے بندے کے لیے ہیں اور تم رو گوا رہو بولے اب جی میرے بندے نے جو ہم سے مانگا سب ہم نے اس کو دے دیا میرے بھائیوں یہ الفاتحہ میں ہم رب سے صرف ایک چیز ماتتے ہیں یہ ہے تیرا المستقیم اللہ مجھے مستقیم عطا فرما دے اور مقصوب علیہم جو یہود و نصارہ ہیں تیری نافرمانی اور برائی حرام کاری خوب روشن کرنے کی بنا پر جن پر آپ نے کدم نازل کر دیا ہے اللہ ان کے راستے سے بچانا اور انبیاء صدیقی سہداف عالح کے راستے پر ہمیں چلانا تو میرے بھائیوں یہی ایک دعا ہے شراط مستقیم کی جو ہر وقت مسلمان مرد ہو یا آ آ اور امیر ہو یا غریب عالم ہو یا جانب جانب ہر انسان کی ایک چیز کے دعا مانگتا ہے اس سے اندازہ لگتا ہے شرات مستقیم کتنی عظیم ترین چیز ہے اللہ رب العالمین نے شام کے بارے فرمایا ہمارے انبیاء یہی ہیں جو سراط مستقیم پر چلنے والے تھے سب سے زیادہ دنیا کے اندر سراط مستقیم کے لیے جس نے قربانیاں پیش کی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ملت ابراہیم حلیفہ اے لوگو ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو کیوں؟ وہ لہ مو... مو... مو... تھے اے دللہ کانتن دللہ تھے. اللہ کی عبادت کرنے والے تھے حمیب تھے موتی تھے فرما بردار تھے وہ ماکان مشرقین زندگی بھر اپنے آپ کو شرک سے انہوں نے بچایا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیراتے نصیب فرمائے اور جو دعا مانگتے ہیں دل لگا کر کے دعا مانگا کریں اللہ اللہ مستقیم اور صحیح مسلم کی حدیث یہی وہ چیز ہے نبی علیہ سرا شام نماز کے علاوہ بھی بڑی کسرت سے دعا کیا کرتے تھے اللہ کل ہدا وافا ول گنا ہدایت کی دعا اللہ ہمیں ہدایت دیا ہے تو ہدایت پر قائم رکھنا نبی علیہ دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا ہمیں سکھرائی تھی اس نے بھی بندہ یہی ہدایت مانگتا ہے ذرا سوچے جب بھی دو سجدوں کے درمیان بندہ بیٹھتا ہے اللہ تو دعا کیا کرو اللہ سلی ورمنی وینی وا سینی وکنی اور میں آیا جب نبی علیہ النام سبھی اما ہونے پر کہا کرتے تھے تو اس وقت بھی جو بہت ساری دعائیں آپ پڑھتے ان میں دعا یہ بھی تھی اللہ فری ومنی و حنی وی ورکری اللہ تعالیٰ نے آج تک جیسے ہم کو ہدایت پر دیا ہے آئندہ بھی ہدایت پر قائم رکھے اکر اور رحاد آئی ہدایت الحمد للہ وکفا وسلم اماد ہدایت نیتی کن کو ہے اور ہدایت کے اسباب کیا ہیں میرے بھائیوں تو چار بڑے اسباب اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چاروں اسباب کے پانے کی تو فکر فرمائے کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے کمال یہ ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد مرتے دم تک انسان ہدایت پر قائم رہی اور یہی وہ چیز ہے سناق شام یہی تو آپ آگاہ کرتے تھے اور حضرت سناق شام دنیا کے اندر ساری نعمتیں مل جانے کے بعد آخر میں دعا کا مارتے ہیں تو اسی دوستوں کو دوستوں کہا جاتا خاتمہ بل خی انسان آج آپ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے ہم اللہ عبادت کرنے کی توفیق دی ہے کل آنے والا دن کس کے ساتھ کیسا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں اسی لیے ہر ہر لمحہ مومن اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ما اللہ جیسے ہدایت دیا ہے آئندہ بھی مرتے دم دقم ہدایت پر قائم رکھنا اللہ اکبر اسی لیے میرے بھائیوں ہدایت پر قائم رہنے کے چار اسباب ہیں بہت سارے اسباب ان میں چار نمبر ایک ایمان باللہ ایمان باللہ ایمان, باللہ ایمان بالقدر اور پھر اخلاص ہو عقیدے میں شرک کا وجود نہ ہو شر لا شریف پر کامل یقین رکھتا ہے تو یقین اللہ تعالیٰ ہر ہر موقع پر اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں اللہ رب العالمی نے جو لوگ ایمان لائے وہ آد منہ بھی اور اپنے ایمان کو خوب مضبوطی سے پکڑ رکھا دنیا میں چاند چلی جائے لیکن ایمان کے ساتھ سودا نہیں ہوتا کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو ان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہو ایمان کو داغدار کر دینے والا ہو اس لیے انسان جتنا زیادہ اپنا ایمان قوی رکھتا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط اور خارش رکھتا ہے ایمان ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں رب العادا فرمایا وہ میں یوں بل بلائے یہ البا جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہدایت دیا کرتے ہیں یعنی اللہ ان کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں جس کا ایمان درست ہو نمبر دل. ایمان سوال دوسری چیز جس کے ذریعے انسان اپنے ایمان اپنے یقین اور ہدایت پر قائم رہ سکتا ہے اور روزانہ ہدایت سے اضافہ ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید قرآن کو پڑھو قرآن کو سیکھو قرآن پر عمل کرو قرآن کی دعوت دو قرآن پر دور و فکر کرو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو لیکن افسوس ادب سوچ وہ زمانے میں معذب سے مسلم ہو کر اور سنخوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج ہمارا تعلق دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھتا جا رہا ہے اور جو قرآن پاک سے ہمارا تعلق دن ب دن گھٹتا جا رہا ہے اب نوبت کی آ ہے الماری نے اگر قرآن بند کیا ہے رمضان میں تو اگلے رمضان تک آلماری سے ساری چیزیں پرفیوم تو نکال کرے گا آن میں دس متبا کھڑا ہوگا آزماری کی ساری چیزیں استعمال کرے گا لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ آدمی نے قرآن بند کر دیا ہے تو اس کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی بس میرے بھائیوں قرآن ایک ایسا ہے جس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پر قائم رکھتا ہے اللہ ذرا سوچ کیوں نہیں کیوں نہیں قرآن جس کے پاس قرآن کی برکت سے جس کے ہاں رحمت آئی برکت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کے فرشتے ہر وقت موجود ہو او تو انسان کو ہدایت سے کہاں محروم رہ سکتا ہے بڑی طویل حدیث حضرت اسے جن خود رضی اللہ تعالیٰ جب رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کا گھوڑا اچھلنے لگا کودنے لگا تلاوت روک تھی گھوڑا بھی کھڑا ہو گیا تلاوت شروع کی پھر گھوڑا جو ہے اچھلنے لگا اس طرح سے تیز مٹوا ہوا انہوں نے سمجھا سوچا کہ ہمارا بیٹا سویا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو اے ہمارا گھوڑا اچھل سے کودتے اپنا اپنا کام اپنا پیر اپنا قدم رکھ دیا تو میرا بچہ تو مر جائے گا لیے تلاوت قرآن روپ بھی نماز خارج ہوئے تو دیکھتے ہیں کوئی جانور تو نہیں ہے کوئی جانور نظر نہ آنا باہر نکلے کوئی چیز زمین میں نظر نہ آئی اوپر دیکھا تو لائٹوں سے سزا سجایا یہ بڑا آلیشان محل ان کے گھر سے اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے وہ برابر دیکھ رہے ہیں اللہ یہ آلیشان محل کہاں سے آیا یہ لائٹوں سے سجایا ہوا محل اتنا خوبصورت محل کہ کہاں سے آیا اوپر کتنا چلا سوارتھی کہتے یہاں تک کی اتنا اوپر چلا گیا کہ میرے نگاہیں کام کرنا چھوڑ دی صبح ہوئی نبی رحمت کے بات میں نے کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں ایسا ہوا آنے فرما او تم نے دیکھا بنا یا رسول اللہ میں نے دیکھ لیا آرمایا تلکل منا کا تو تلکل ملائی اے اس تجھے پتا ہے وہ کیا ہے اللہ کی قسم دلکل ملائی کا تو وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے تھے دراصل سعودی کا تیری کے علاوہ قرآن سننے کے لیے رب نے آسمان سے بھیجا تھا یہ ہے بھرکم یہ ہے رحمت قرآن کی میرے بھائی دل کر مدال کر دو بہت سعودی کا اگر اور آپ نے فرمایا اگر تو ترا قرآن پر نہ کرتا تو سکینہ اور رحمت کے فرشتے جو آپس جا رہے تھے اللہ کے قسم فجرے کے بعد مدینے نے سارے لوگ تیرے گھر کے اوپر دیکھتے میرے حیو قرآن ہدایت ہاں کی تھی اسی لیے اللہ نے فرمایا علی اللہ عمد لال مستقیل لیکن قرآن ہمارے لیے صرف مردوں کے لیے ہے اپنے لیے, لیے نہیں تو میرے بھائیوں بدلنے مستقیل تیسری چیز میرے بھائیوں بہت ہی ضرورت ہے ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہدایت پر قائم رہے تو تیسری چیز ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیر اللہ اکبر کائنات میں نبی علیہ صلاحت السلام کو جب سے اللہ نے دنیا میں نبی بڑا کر کے بھیجا اس وقت سے لے کر کے اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کے بارے میں نا فرما دیا تو اے دنیا کے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہدایت پر رہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ہمارے نبی جو کہتے نا آنکھ بند کر کے قبول کرتے جاؤ ہمارے نبی جو گھر ہے آنکھ بند کر کے اس کی سروی کرتے جاؤ اللہ نے فرمایا مرتے دم تک تمہیں اللہ ہدایت پر کہانی پرکھتے گا لیکن معاملہ یہ ہے آج دنیا کا ہر فیشن ہر ایک کی بات ہر ایک گز ہر ایک کے سر کے باز ہر ایک گز ہر ایک کا طریقہ اچھا لگتا ہے اگر اچھا نہیں لگتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اچھا بس ربی الاول میں جوش آ جاتا ہے تو کیک کھانے کے لیے مل جاتا ہے اس وقت جوش میں آ جاتا ہے ایمان حب رسول حب رسول اطاعت اصل میں ہے. نمبر چار میرے حیو اگر انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے تو اسے چاہیے کتاب و سنت کا صحیح علم ہو ہر چیز سے بچانے والا ہر گمراہی ہر ضرورت سے بچانے والے والی چیزیں وہ کیا ہے علم کتاب و سنت کا علم کتاب و سنت کا علم سیکھو علماء کے پاس بیٹھو علماء سے جڑو درس قرآن بھی, درس حدیث نے, اس, کے مہا محفلوں میں بہت کر کے اگر قرآن پاک کی باتیں اگر سر سر قرآن درس حدیث میں حاضر ہو کر کے علم حاصل کرتے رہیں گے تو آپ اگر جانتے اللہ اکبر اللہ نے کیا فرمایا؟ من سلا کا علم جو علم حاصل کرنے کے لیے چلا راستہ اللہ اس کے راستے کی برکت سے جنت کے سارے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ علم انسان کو ہدایت سکھاتا ہے ہدایت پر کام دینے کا بہت بڑا سبب ہے ذرا سوچو اللہ کے دور کرماتے ہیں ایک انسان عالم ہے اللہ نے سارے ساتوں آسمانوں کے فرشتے کائنات مخلوق مخلوقات یہاں تک سمندر کے تر میں رہنے والی مچھلیاں اور دنوں میں رہنے والی چوٹیوں کو ساری مخلوقات کو حکم دیا ہے میرا جو عالم بندہ میرے بندوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے چوبیس گھنٹے تمہاری دیوتی ہے کہ اس کے حق میں دعائے مسترد کرو وہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے نبی علیہ ساتھ رواتے ہیں وَإنَّ جب کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے راستے میں اپنے پر بسا دیتے ہیں خوش ہو کر کے تاکہ یہ علم سیکھنے والا اپنا پیر میرے پر پروں پر رکھتا ہوا چلا جائے رحمت کے فرشتے تو یہ چار چیزیں اگر ہم نے کر لیا تو ضرور انشاءاللہ اللہ جیسے اللہ نے آج ہدایت دی ہے ہم ایسا ہدایت بڑھاتا رہے گا اور موت آئے گی تو خاتمہ بالخیر خیر ہوگا اور ہدایت پر ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے ہدایت نصیب فرمائے اے لہٰن ہم نے تو بات فرما جو مقرود ہے اللہ ان کے قرض کو ارادہ کرا دے جو پریشان حال ہے نہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو پر جو نہ کسی پریشانی میں ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو بھولے بھٹکے ہیں اللہ ان کو ہدایت پر لگا دے اہٰ رحن ویر دنیا میں جس ملک کے اندر ہم ہیں وہاں کے رئیس سدھونا اور ان کے آمان و انصار اور اصحاب کو اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے جس شہر, شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو ہر بنا ہر مصیبت ہر آفت سے اللہ تعالیٰ بچائے انہیں صحت فرمان عالمی وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھرا ہے اور قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایتے کام اللہ تعالہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس نے امت کا نقصان و ملک اور وطن کی بربادی ہے اللہ تعالیٰ, جی جو لڑ ہیں، اللہ تعالی ان کو کامیابی نصیب فرما انہ کا، انہ فتح فتح کر اور اللہ تعالی جو شہید ہیں انہیں دہا شہادت درجے شہادت نشیف فرما اللہ تعالی دنیا میں جتنے مسلم ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امر امان کا گہوارا اپنا دے آدمی جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسلمانوں کی جان مر ان کی عزت ان کی عزت اور ان کی کے لاتا رہے فرمان پھر والمومنان والمومنان والمومنان اللہ اول مل والمؤمنات اول والمسلمات عباد اللہ, اللہ رہے لكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واذكر الله تعالى أكبر اللهم الله